محترم اور جن کو اگر مختلف موضوع پر دکان, دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان کلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی اور آپ انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكذ عليه اللهم صل على رسوله امين وعلى اله واصحابه اجمعين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 هذا القرآن يهدي للتي هي صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خی رو من تال ملک سدکل کری اللهم على محمد محمدیم وسلی انتہائی قابل احترام علماء کرام عزیز طلبائے ایزام اور ساموہ میں قدر ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم دارالعلوم العلیم المدلیہ کے سالانہ پروگرام میں شریک ہیں یہ جس مدرسہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں یہ سال جو گزرا ہے اس میں اس مدرسہ کے اندر دورہ حدیث پڑھانے کا انتظام بھی ہوا ہے اور آج اثر کے بعد صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس اس مدرسہ کے شیخ الحبیث صاحب نے ارشاد فرمایا ہمارے ملک میں ایک عجیب سی رسم چل نکلی ہے کہ جس قسم کا مدرسہ بھی کوئی بنائے ے وہ جامع کا نام دے دیتا ہے چاہے اس میں ابتدائی درجے پڑھائے جائیں یا نہ پڑھائے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ دراصل وہ مدرسہ ہوتا ہے جس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام کتابیں پڑھائی جائیں اس لیے اس سال سے دارالعلوم المدنیہ صحیح معنوں میں جامعہ مدلیہ کہلانے کا مستحق ہے آپ نہیں جانتے یار یہ لوگوں کو ذرا چپ کروائیں جو جنہوں نے بولنے انہیں باہر بھیج دیں تھوڑی سی مہربانی کریں کہاں ہے ہمارے ورکر نہیں جانتے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دور میں ایک مدرسے کے نظام کو چلانا کتنا مشکل اور کھٹن کام ہے اس کے لیے وسائل چاہیے اسباب چاہیے توانائیاں چاہیے تعلقات چاہیے لیکن باوجود اس بات کے کہ ظاہری طور پر کچھ ایسے اسباب نظر نہیں آتے اس کے باوجود ہمارے مخدوم مولانا عبد الوارف صاحب نے جس طرح اس گلشن کو آباد کیا ہے ہم سب کی دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس گلشن پہ خزاں کبھی نہ لائے اور یہ گلشن سدا آباد رہے یقین جانیے اگر آپ عقل مند ہیں اور ہوش مند ہیں تو آپ میری اس بات کے ساتھ یقیناً اتفاق کریں گے کہ ہمارے اس ملک میں بے راہ روی کے اس دور میں جبکہ اخبار رسائل جرائد ٹی وی ریڈیو بے حیائی اور خواہشی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں نیم برہنگی بے حیائی کا ایک دور ہے ایک طوفان ہے یقین جانیے کہ بے راہ روی کے اس زمانے میں اگر ہمارے ملک میں اسلام اور شاعر اسلام ان کی کچھ عزت عظمت اور لوگوں کے دل میں وقات موجود ہے تو دینی مدارس کی وجہ سے میں اگر یہ بات کہوں تو یقین صحیح ہوگی کہ یہ دینی ادارے اس ملک میں صحیح مانوں میں اسلام کے کلیں ہماری پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے چھاوڑیاں فوجی, فوجیوں کی چھونیاں وہ جو فوجیوں کی چھونیاں ہیں ان میں کون تیار ہوتے ہیں فوجی تیار ہوئے سپاہی تیار ہوئے کیپٹن تیار ہوئے پھر وہ ترقی کرتے کرتے, کرتے اوپر چلے گئے جنرل بن گئے جس طرح فوج میں چھونیاں ہیں اور وہاں ملک کے دفاع کے لیے ایک فوج تیار کی جاتی ہے خدا گواہ ہے کہ یہ مدرسے بھی اسلام کی چھویاں ہیں اور یہاں سے اسلام کے ایسے سپاہی تیار ہوتے ہیں جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے ہے توجہ آپ کی فرق صرف اتنا ہے کہ جو فوج کی چھنیاں ہیں جن پر سرکاری خرچہ ہوتا ہے سرکار انہیں تعمیر کرتی ہے ان کے لیے ہاسٹل بنتے ہیں ان کے لیے وردیاں خریدی جاتی ہیں ان پر سرکار لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں اور ان کے سینے پہ تمغے سجاتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان چھنوں سے پرویز مشرف جیسے بزدل پیدا ہوتے ہیں اور ان چھونیوں سے ملا عمر جیسا بہادر پیدا ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے دونوں چھویاں وہاں سے فوجی تیار ہوئے کہ تم ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو اس سے حکومت کا پیسہ بھی خرچ ہوا حکومت کی رقم بھی لگی حکومت نے انہیں لباس بھی خرید کے دیا حکومت نے ان کے لیے کمرے بھی بنائے ہاسٹل بھی بنائے رہائش گاہیں بھی بنائی ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام حکومت نے کیا شرط صرف اتنا ہے کہ فوجیوں سے ہٹ کر بھی جو تیری درسگاہیں ہیں وہ کالج ہوں یا سکول ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں جن درسگاہوں پہ تو فخر کرتا ہے ان میں اور ان درس میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے انجینئر پیدا کیے بیرسٹر پیدا کیے جج پیدا کیے ڈپٹی کمشنر پیدا کیے تو نے ڈی آئی جی پیدا کیے ڈاکٹر پیدا کیے جو قوم اور جو طبقہ تو نے پیدا کیا وہ چون سال سے ملک کے ساتھ زبداری کر رہا ہے وہ برسر اقتدار رہا ہے کارجوں کا پڑا ہوا طبقہ اس ملک میں برخرے اقتدار رہا ورنہ تو بولیے محمد علی جناح سے لے کر پرویز مشرف تک کوئی ایک مولوی بھی وزیر اعظم بنا لیکن ملک کا بیڑا مولویوں نے گرا کیا آپ تماشا دیکھیں اقتدار ان کے پاس ملے انہوں نے بنائی زمینیں انہوں نے لوٹی مشرقی پاکستان انہوں نے ہم سے جدا کیا ملک کا بیڑا انہوں نے غرق کیا اپنی سیاست کے لیے اور لوگ کہتے ہیں کہ مولویاں ملک دا دبرا روڑ چھیا کیوں بھائی یہ تانا آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں کیا محمد علی جنا مولوی تھا لیاقت علی خان مولوی تھا نازم الدین مولوی تھا محمد علی مولوی تھا سکندر مرزا مولوی تھا ایوب خان مولوی تھا یا خان مولوی تھا ذوالفکار علی بھٹو مولوی تھا جرنل دیال ہس مولوی تھا جنیجو مولوی تھا اور بے نظیر مولویانی تھی یہ مولوی تھے مولویانیاں تھا نا ساریاں اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف مولوی تھا اس کے بعد مصطفی جتوئی مولوی تھا اس کے بعد وہ ایک مطخ کے بلک پتہ نہیں کیا آئی تھی وہ ملک شیر مداری مولوی تھا میراج خالد مولوی تھا پرویز مشرف مولوی تھا محمد علی جنا سے لے کر پرویز مشرف تک اقتدار سے قبضہ تیرا تھا ملک کا بیڑا میں نے زرخ کیا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا تاریخ کو جھٹلانا اس سے زیادہ تاریخ کو جھسلانا کیا ہوگا اقتدار تیرے پاس رہا لیکن تو اس بات کو یاد رکھ کہ جو طبقہ تم نے پیدا کیا انہوں نے 54 سال اس ملک سے غداری کی ورنہ بتائیے چنور کے لوگوں پاکستان کے حصول کا مقصد کیا تھا میں بالکل پرانی بات نہیں کریدنا چاہتا میں مہاجر اور لوکل کا بالکل قائم نہیں ہوں ہم سب مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں بس میں کریدنا نہیں چاہتا لیکن اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آنے والے جو میرے بھائی ہیں یا ان کے بزرگ تھے پوچھئے اپنے بزرگوں سے ہندوستان میں تمہارے پاس دکانیں نہیں تھیں مکان نہیں تھے جائیداد نہیں تھی فیکٹریاں نہیں تھیں مچردیں نہیں تھیں مدرسے نہیں تھے دکان دینے کی اجازت نہیں تھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی حج کرنے کی اجازت نہیں تھی نماز پڑھوانے کی اجازت لینے کے لیے آج ہمارا مولوی تھانے میں حاضری دیتا ہے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس مکان بھی تھے دکانیں بھی تھیں جائیداد بھی تھی نماز پڑھتے تھے مسجدیں موجود تھیں تعمیر ہوتی تھی حج کرتے تھے دکات دیتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے عیدیں پڑھتے تھے شہری کھاتے تھے افطاری کرتے تھے ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ قربانیاں جائیداد کے لیے یہ قربانیاں دکانوں کے لیے یہ قربانیاں مال کے لیے خدا کی قسم نہیں دی تھی میرے بھائیوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی ہم ایک ایسا خطہ چاہتی ہیں ایک ایسی جگہ چاہتی ہیں جس جگہ پہ محمد عربی کا نظام نہ ہو پاکستان کیوں بنا تھا بڑا موت پر سٹیج ہے بڑا ذمہ دارانہ سٹیج ہے اور بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں آج کی نوٹ والوں ایک بات کہنے لگا ہوں میں مانتا ہوں علماء دیوبند میں سے کچھ لوگوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی میں مانتا ہوں ان میں کون تھے مولانا حسین احمد مدنی ان میں کون تھے مولانا ابوال کلام آزاد ان میں کون تھے مولانا مفتی کفیت اللہ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے اللہ ان کی قبروں پر رحمت کی برکھا برسائے میں مانتا ہوں انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی لیکن یہ تو بتاؤ کیوں مخالفت کی بصیرت رکھتے تھے بسارت رکھتے تھے سمجھ رکھتے تھے دور رش نگاہ رکھتے تھے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مکولہ آپ کو سناؤں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے لوگوں لوگوں تم بارش کو اس وقت دیکھتے ہو جب زمین پہ آن پڑتی ہے اور ابوالکلام بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا بھی دی. ابوالکلام آزاد کہتے ہیں میں بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا بھی دی ہوں وہ دور رس نگاہ رکھتے تھے بصیرت رکھتے تھے لوگوں نے نعرہ لگایا لے کے رہیں گے پاکستان اسلام نافذ کریں گے قوانین اسلامی لائیں گے عدالتوں میں اسلام آئے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے علماء جو نے کہا اور بھولے ہو اور کملے ہو جا جی بندہ اپنے چھ فٹ کے وجود سے اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ دھرتی پہ بھی نافذ نہیں کر سکے یہ وجہ کیا یہ وجہ تھی جو ان لوگوں نے انکار کیا تھا کہ تمہارے ساتھ فریب ہو رہا ہے یہ نعرہ دھوکے کا نعرہ ہے یہ نعرہ فریب کا نعرہ ہے یہ لوگ تمہارے ساتھ فریب کریں گے لیکن جو لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ علماء دیوبند نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی میں نے بتایا نا آپ کو کن کن نے مخالفت کی کیوں مخالفت کی وہ لوگ تاریخ کو کیوں جٹلاتی ہیں اگر تین چار پانچ علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور دو بند کے ایک طبقے نے پاکستان بننے کے حق میں محنت بھی کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی کون تھے بولو بولو بولو مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے مولانا غفر احمد عثمانی کون تھے مولانا مفتی محمد شفی کون تھے مولانا احتسام الق خانوی کون تھے یہ سارے لوگ پاکستان کے بنانے میں مسلم لیگ کے ساتھ ہیں انہوں نے شانہ بشانہ کام کیا اور بتاؤ تاریخ جاننے والا طبقہ جب پاکستان بن گیا ادھر مغربی پاکستان ادھر مشرقی پاکستان پہلا دن پاکستان کے جھنڈے کے لہرانے کا وقت آیا تھا جھنڈا کس نے لہرایا تھا محمد علی جناح نے کس نے لہرایا تھا لیاقت علی خان نے نہیں نہیں مجھ مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرایا دو بند کے سپوت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اور مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا مولانا ظفر احمد دیوبند کا نعرہ بھی اتنا اونچا لگنا چاہیے جتنے دیوبند کے علماء اونچے تھے کسی نے مسٹر جنا سے پوچھا کسی نے مسٹر گنا سے پوچھا کہ ہندوستان کے مولوی تو تیرے خلاف ہیں تیرے ساتھ بھی کوئی مولوی ہے تو مسٹر گنا نے کہا میرے ساتھ ہندوستان کا ایک ایسا مولوی ہے کہ اگر سارے مولویوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جو مولوی میرے ساتھ ہے اس کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا علم بھاری ہو جائے گا لوگوں نے کہا اتنا بڑا عالم سارے ہندوستان سے بھاری تیرے ساتھ ہے کون ہے وہ تو مستر جنا نے کہا تھا وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانو ہے رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے پاکستان کے حق میں تقریریں کی پاکستان کے حق میں محنت کی مشرقی پاکستان کا دورہ کروایا سرحد کا ریفرنڈم جتوا کے دکھایا اور چلیے چھوڑیے اگر یہ دلیل کوئی بندہ نہیں مانتا یہاں سمجھدار کا موجود ہے پڑھا لکھا تب کا موجود ہے کالج کے پڑھے ہوئے علماء طلبہ شہر کا تب کا موجود ہے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں سچ سچ جواب دیجئے بڑی اچھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان اور ہندوستان جب متحد تھے ایک ملک تھا تقسیم نہیں ہوئی تھی تو حکومت کون کرتا تھا برطانیہ ہندوستان پہ حکومت کون کرتا تھا برطانیہ ابھی پاکستان نہیں بنا ہندوستان نہیں بنا تقسیم نہیں ہوئی اور حکمران کون ہے انگریز ہے برطانیہ اس ملک پہ حکومت کرتا ہے سچی بات بتائیے کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ جب تک انگریز اس ملک سے نہ نکلتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا پاکستان کے بننے کے لیے انگریز کو نکلنا تھا ہندوستان کی الگ ہونے کے لیے ہندوستان انگریز کا نکلانا نکلنا ضروری تھا انگریز کو دفاع کرو انگریز کے خلاف تحریک چلاؤ انگریز سے بغاوت کر دو علم بغاوت بلند کر دو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بنانے کے لیے ضروری تھا کہ انگریز کے خلاف تحریر چلتی انگریز سے ٹکر لی جاتی انگریز کو نکلنے پر مجبور کیا جاتا انگریز کے خلاف لڑائی لڑی جاتی اور جہاز کیا جاتا انگریز کو نکالا جاتا تب پاکستان بنتا اب میں اس کٹے سے چیلنج کرنے لگا ہوں اور پاکستان کے مسلم لیگیوں انگریز کو اس ملک سے نکالنے میں تمہارے کسی لیڈر کی ایک دن کی قربانی ہے تو پیش کرو لے آؤ تمہارے پاس کوئی قربانی ہے تمہارے کسی لیڈر نے جیل کاٹی ہو پیش کرو انگریز کے خلاف بولو پیش کرو انگریز سے ٹکر لیو سامنے لاؤ اور اگر تم قیامت تک یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے ہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں مالتا لے چلوں سردیوں کی یس بس چاہتے پانی برف بن جاتا ہے اس جیل میں کون ہے شیخ الہ مولانا محمود حسن دیوبندی دوسرا کام ہے ان کے لائق ترین ساگد شیخ العراب والعجم مولانا حسین احمد مدونی اگر تیرے پاس قربانی کوئی نہیں تیرے پاس تاریخ کوئی نہیں تو میرے ساتھ چل میں تمہیں ہندوستان کی چونے کی ان بٹھیوں کے پاس لے چلوں جن چونے کی بٹھیوں میں ہمارے علما کو زندہ جلا دیا گیا تھا تیرے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں تو میرے ساتھ چل میں تجھے ہندوستان کے وہ درخت دکھاؤں جن درختوں کے تنوں کے ساتھ باندھ کے میرے علما کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا قربانیاں ہم نے بھی تحریکی آزادی ہم نے لڑی جیلیں ہم نے کاٹی انگریز کے ٹکر ہم نے لی پاکستان دا چمپئن تن کھلو تو اچھی بنایا پاکستان ہم نے بنایا پاکستان پاکستان اس وقت تک نہیں بنتا تھا جب تک انگریز کو یہاں سے نکالا نہ لگا بغاوت کی کس زمانے میں ہے توجہ جس زمانے میں تیرے وڈیرے انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے جس زمانے میں تیرے وڈیرے انگریز کے گھوڑے کی مالش کیا کرتے تھے جس زمانے میں تیرے وڈیرے گھوڑی پال مربے لیتے تھے یہ نون یہ تیوانے یہ لالی کے یہ مالی کے جس زمانے میں یہ تو یہ انگریز کے تنت انگریز کے دودھ پالش کرتے تھے ان کے گھوڑوں کی خدمت کرتے تھے اس زمانے میں دیوبند کا ایک عظیم سپوت انگریز کی عدالت میں کھڑا تھا کیا بات ہے حکومت انگریز کی جج انگریز جب کہتے ہیں ابل کلام چوپ جواب ہی کوئی نہیں اس نے کہا ابل کلام میرے گفتگو اگر آپ سنیں تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے بھی اتنی چاہ نہیں ہے کہ میں آپ کو زور سے سناؤں تو اگر آپ نہیں سننا چاہتے اور اس طرح آپ کی جذبات میں ہی آپ سب کچھ کرنے لگے ہیں پھر بڑی افسوس کی بات ہے میں ایک بات کر رہا ہوں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں مولنا نہیں یہیں آنا ہے آپ کے سامنے آنا ہے انشاءاللہ انہوں نے آپ سے گفتگو کرنی لی انہوں نے اور جس بندے نے آپ سے گفتگو سٹیل پہ کے کرنی ہے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تعجب کی بات ہے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دینی مدارس جو ہیں یہ صحیح معنوں میں اسلام کی چھونیاں ہیں اور جس طرح فوجی چھونیوں سے فوجی جنم لیتے ہیں سپاہی بنتے ہیں لیفٹنٹ بنتے ہیں کیپٹن بن جاتے ہیں میجر بنتے ہیں پھر جنرل بنتے ہیں اسی طرح جو دینی مدارس ہیں یہ بھی اسلام کی چھونیاں ہیں اور ان سے اسلام کے مجاہد پیدا ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے میں کہہ رہا تھا کہ فرض صرف کونسل بنا دی ہے وہ اسلامی قوانین کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کر رہی ہے چند سے کوششیں جاری ہیں ان لوگوں نے بٹیاں لگائی ہیں اور اسلامی قانون کو ان میں ڈھالنے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے اور ابھی تک وہ قانون ان سے ڈھل نہیں پا رہا کہنا میں یہ چاہتا تھا ایک مدرسے تیرے ہیں ایک کالج تیرے ہیں ایک یونیورسٹی تیری ہے ایک اسکول تیرہ ہے ایک تعلیم تیری ہے وہاں سے پڑھ کے جو طبقہ باہر نکلا اس نے بس پر اقتدار آ کے ملک سے غداری کی آئین سے غداری کی نظریے سے غداری کی اس کے مقابلے میں ایک مدرسہ میرا ہے ایک ادارہ میرا ہے یہاں سے نکلنے والا افغانستان میں آیا یہاں سے نکلنے والا یہاں سے نکلنے والا ملا عمر کمر کس کے افغانستان میں آیا آراد اس کے پاس روٹی کوئی, کوئی نہیں اس کے پاس سڑکیں کوئی نہیں اس کے پاس ایسنی طاقت کوئی نہیں اس کے پاس اونچی اونچی بیڑی کوئی نہیں اس کے پاس گاڑیاں مربے ہرسیاں ملے کچھ بھی نہیں وردی کوئی نہیں تمغے کوئی نہیں وردی کوئی نہیں تمگے کوئی نہیں, نہیں،, نہیں، برکھرے کدار آیا چار انگلی کے برابر زمین فتح کر لی خدا دی کے اگے بعد کے بڑھ محمد عربی کا نظام نافذ کروں <سؤال> نے پیدا کیا ایک سپہ ہم نے پیدا کیا ایک سب کا تو سامنے لایا ایک سبقہ ہم سامنے لائے جس طبقے کو تم سامنے لایا وہ غبار نکلا جس طبقے کو تو سامنے لایا وہ مختار نکلا جس طبقے کو تامنے لایا اس نے نرما پاکستان سے گدار کی اور ایک سب کا ہم نے پیش کیا افغانستان میں اس کا نمونہ ہم نے دکھایا وہ رات کو بھر کرے آیا نہ کوئی دل نہ کوئی مشورہ نہ کوئی تجویز نہ کوئی سینٹ نہ کوئی اسمبلی نہ کوئی کابینہ وہ پڑے دن بار آ کے خود کے تین اعلان کرتا ہے میرے ملک ٹی وی نہیں چلے گا میرے ملک میں ٹی وی نہیں چلے گا میرے ملک میں بے پردہ عورت بازار میں نہیں آئے گی میرے ملک میں بے نماز نہیں رہے گا میرے ملک میں رہنا ہے تو داری میرے ملک میں رہنا ہے تو داری رکھنی پڑے گی اور کابل کی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو پگڑی لانونا ہوگی کابل کی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو پگڑی باندھنی ہوگی پردہ کرنا ہوگا ملا امر کا جتنا نام नाम ہے है اس سے بھی اونچا نارا لگنا چاہیے دور سے لگائیے اس نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی اس نے کہا آج کے بعد جو عورتیں دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں کوئی افغان کی بیٹی دفتروں میں نہیں آئے گی ہر مہینے کی رقم تاریخ کو ملہ عمر اس کی تنخواہ گھر میں پہنچائے گا ایک میرے مدر سے کپڑا ہوا نکلا اس نے کون سے غداری نہیں کی اس نے اسلام ناخل کیا تھا خدا بھی قسم کلنگن سے نواز شریف کا تقابل کرو نواز شریف دی دولت ود جائے کلنٹن تیرے پاس دولت لوہے کی ملی کر خانے شوگر دیا پتنی اتنیا ملن جہد حساب ہی کرو تیرے پاس ملے کارخانے جائیداد پلازے زمین مربے اونچی اونچی بلڈیں ایسی کلنٹن کا ٹیلیفون آتا تھا نواز شریف صاحب کہتے تھے ابا حضور میں پہلے وزو کر لا تل کر رہی ہوں جناب وہ کہتے تھے سر تھی سارے ماں پیو ہو جس طرح حکم ہوگا ان کرے فلو مولوی امریکی نے وہاں سے کہا ایسا کیا کہ صبح دن آماز جی کے ٹائم مسیحت ادار گلیاں کلارو جہداڑی والا ملے پھڑ کے بھی چھٹو اس نے کہا جیسے آپ کا حکم اس نے ہاتھ باندھے تھر تھر کانپنے لگا تیرے پاس دولت اقتدار ایسنی قوت فوج بلڈی جائیدادیں اس کے مقابلے میں ملنا عمر سر سے معمولی سی پگڑی ڈاٹوں والا لباس کچی جھوپڑی سڑکیں کوئی نہیں بلڈنگیں کوئی نہیں اصلیا کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں خوراک کوئی نہیں کلنٹن میزائل مارنے کے بعد کہتا ہے ملا عمر میں تیرے نال گل کرنا چاہتا ملا عمر آخیا تیرے گئے کستے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا ایک طبقہ تونے پیدا کیا ایک سب کا تو نے پیدا کیا جو کلنٹن کے سامنے ہاتھ باندھنے لگا ایک سب کا میں نے پیدا کیا جو کلنٹن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو جیسے کتے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا بی بی سی کے نمائندے نے غالبن طالبان کے نمائندے کو کہا کہ بڑھ برسر اقتدار پہ آ ہو غیر ملکیاں گل کی نہیں کرو گے تو انتہے انگریزی نہیں آندی تو انگلش نہیں آتی اقوام متحدہ جانا پائے پا گا گل کرو گے طالبان <تصفيق> کا نمائندہ نہ جا سبان پریشان ہوا اسی اکھانگے اگریزی سیکھ لوگے انہیں سیکھ لیجیے سیکھ لوگے کوئی گل نہیں اسی کوشش نا نا نا کچھ طالبان کا نمائندہ بی بی سی والوں کو کہتا ہے جنہیں سڈے گل کرنی ہے انہاں نے آکو فارسی سیکھ کے آنے وہ ہماری زبان سیکھ کے آئے اس نے کہا وہ اگر تمہاری زبان نہ سیکھے تو نمائندے نے کہا مانو خسمان کہا سانویتھی ضرورت کوئی ان گل کر تیرے سینے پہ تم گئے تیرے پاس ایٹمی قوت ہے ایٹمی قوت اسی واسطے بنائی تھی امریکی اگے لمبا پی جائے قوم قوم کا پیٹ کاس پاس کے جو ایسم بم بنایا ایسے واسطے بنایا تھی بھئی قوم نے تکلیف آ کو ہندوستان آ رہا ہے اس لیے ایسم بم بنایا تھا سنبھال کے رکھیے ساری ایسمی قوت تباہ ہو جائے گی سبحان اللہ کی بے قابل ہو تو صدقے کے جاؤ بڑے کابل ہماری ایسمی ہو جائے گی حالات خرابی ہندوستان آ رہا ہے اسرائیل ہنکٹے کا ایسی قوت کو ڈرتا ہے ہاتھ مانگتا ہے بیٹھتا ہے اس کے مقابلے میں نہ سڑکیں کھندڑا نہ روٹی نہ پانی کچی جھونپڑی میں بیٹھا ہے نہ اس کے پاس کمگے نہ اس کے پاس وردیاں منہ کے ہاتھ مار کے آدھا بچی امریکہ ایک صحیح آ سہی کرے نا دو دکھ کر مزہ آیا یہ ہم نے پیدا کیا یہ دینی مدارس کی پیداوار ملاؤ یہ مولوی ہے مولوی مولوی تار القادری نہیں ہوتا نہ مولوی احترام ہوتا ہے یہ ٹوڈی ہوتے ہیں ٹوڈی اترام اللہ تھانوی ٹائپ ریڈیو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں بیچارہ امریکہ نظر دیکھیے بیچارہ امریکہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے آگے سے اس کو جواب برائی سے ہی ملتا ہسوا جاڑا جاتا بیچارہ امریکہ یہ معلوم پیرو چادری تو ہائی کورٹ کے فل پینک تین جج شامل تھے اس میں تین جج نواز شریف کی حکومت تھی سیکورٹی والوں لکھو اس بات کو ہائی کورٹ کے تین جج فل بینک کا متفقہ حقیہ فیصلہ پیر مکار مکان دغابا باز ہے یہ جی عدالت کا فیصلہ ہے جی عدالت کا تم نے اسے مولوی سمجھ رکھے کہ وہ کہتا ہے طالبان کو چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر کا نام ہے طالبان کو چاہیے طالبان کو چاہیے اسامہ امریکہ کے حوالے کر دے تو محمد نما اسامہ کیا ہے تو ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربا کون ہے تو اپنی حقیقت بتا تون ہے کیا کہتا ہے طالبان کو میں طالبان کو کہتا ہوں تب ملک بچ سکتا ہے جب حوالے کر دو شما, تو اس لیے کہتا ہے تو امریکہ کا ٹوڈی اس لیے بنتا ہے تین پتا بھی پاکستان ایک اقتدار امریکے کی ڈور ہلنا لگ گا کہ امریکہ دور ہلائے میرے واسطے بچوں دن کو نہیں آنا وہ دن نہیں آئے گا تجھے یاد ہے نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان مقابلہ ہوا تھا بڑا الیکشن دو قوتیں ہم نے سامنے آئی تھیں نواز شریف اور بے نظیر بڑا الیکشن ہوا تار قادری صاحب درمیان میں کودے پورے ملک کا دورہ کیا انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ایسا کیا میں تیسری طاقت ہوں میں آتا بالکل ٹھیک ہے ایک سے نواز شریف مرد ایک سے بے نظیر جنانی تو واقعی تیسری طاقت کرنے میں تیسری طاقت شکر ایک بندے میں تو خیال آیا کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرق ایک کھانیاں کیوں نے قائم کی تعلیم پر بھی کا انتظام کیا ایک چھویا اسلام کی ہم نے قائم کی دینی مبارک اور یہاں سے اسلام کے فوجی نکلے ان دونوں نکلنے والے فوجیوں میں فرق دیکھ فرق دیکھ تیرے وڈیرے انگریز کی جوتیاں پالش کرتے ہیں اور میرے وڈیرے انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں انگریز نام پوچھتا ہے ابو الکلام چپ ابل کلام چپ جواب ہی کو کہ میں ہوں موجود ہوں اور عدالت میں اور کون ہے مولانا حسین احمد مدنی مولانا مفتی کفیت اللہ مولانا سعید احمد دیہی رحمت اللہ علیہم اجمع وہ بھی تینوں کھڑے جج کا لیڈر کہتا ہے ابوال کلام سے وہ تو ہن بلان لگے ہوئے بولو نا کہ میں موجود ہوں میں حاضر ہوں مولانا ابوال کلام آزاد نے بےپرواہی سے کہا یہ ابل کلام کو بلا رہا ہے پتہ نہیں ابل کلام کون ہے لوگ مجھے ابل کلام کہتے ہیں اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا بے نیازی کی ہبی ہو گیا ہبی ہو گئی یہ بے نیازی جج کہتا ہے آپ کے والد آپ کا نام فرمائیں احمد محمود اس نے کہا والد کا نام کہ سنا اس نے کہا کام اس نے کہا سید سید اس نے کہا پیسوں اس نے کہا لکھ سکوں اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں مولابل کلام آزاد میں بھری عدالت میں کہا دیش انگریز کے شناخت بہت ایک کوڈی توں نے پیدا کی اور ایک مجاہد ہم نے پیدا کی ہے انگریز کے خلاف بغاوت کرنا جج کہتا ہےش میں ہو کیا کہہ رہے ہو کس کی عدالت میں کھڑے ہو ملک سے حکومت کس کی ہے کیا آپ آج عدالت میں کہہ رہے ہو مولانا ابوال آزاد نے تینوں اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مولا حسین امداد نہیں ہے یہ مولا مفتی کفیت اللہ ہے یہ مولا سعید احمد ڈیلوی ہے یہ میری جوانی کے یار ہیں ہم نے اکٹھے پڑھا ہے جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی انہیں کول پوچھ کے دیکھ لے عبد الکلام جدہ ہوش سنبھالے آج تک جھوٹ کبھی نہیں بولی وعدوبند دو نے کیسے کیسے ہیرے پال کے قوم کے حوالے کا آج تک جھوٹ نہیں بولا بنا نہیں کیا شراب نہیں کی جج کہنے لگا چھ مہینے قید و مشقت گسا ہے اس کو چھ مہینے قید و مشقت اس مولوی یرک جائے گا قید کا نام سن کے نا مولوی جرکے گا مولانا ابوال کلام آزاد نے ایک جملہ عدالت میں کہا تاریخی جملہ علماء کرام سنیے مولانا ابوال کلام آزاد نے سزا سن کے فرمایا جناب اے چھ مہینے قیدواں مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنی حرکت میرے دل میں سزا سن کے پیدا نہیں ہوئی ایک سب کا نے پیدا کیا ایک سب کا دینی مدارس نے پیدا کیا تانبان کا خدا کی قسم جنہوں نے قرون اولا کی یادیں دہرا دی کبھی ہم سنا کرتے تھے کرونے اولا کی باتیں ترجب کرتے تھے ایسا بھی ہوتا ڈجلا کے کنارے پہ ساد ابن ابھی وکاس کھڑے ہیں ایرانیوں نے پلیں توڑ دیے کشتیاں اپنی فرح پہ پر لے گئے ان کے پاس کشتیاں کوئی نہیں تختے کوئی نہیں سادی وکاس جو دجلہ کے کنارے پہ آئے تو دوسرے کنارے سے ایرانیوں کا کمانڈر آواز لگاتا ہے تسی آؤ گے کہ اصل آؤ گے للکار صاحب دوسرے کنارے سے جب اس نے للکارا بجلا کی ماضی بجلا کی لہریں پہاڑوں کی طرح موسمی لے رہے ہیں ساتھ میں نے ابھی وقت میں فوج کی طرف دیکھا کیا خیال ہے کشتیاں کوئی نہیں پلے کوئی نہیں تختے کوئی نہیں جانا ضرور ہے وہ للکار رہا ہے ایک سعودی لشکر سے باہر نکلا باہر نکل کے کہتا ہے ساد بنیادی وکاس ایک پانی کے کترے کو ڈرا لگ گئی ہوں گجلے کے دریا کو پانی کا ایک پانی دے کترے کو ڈرا لگ گیا ڈال دیا اپنا گھوڑا ساد بنیادی وکاس نے گھوڑا ڈالا پیچھے سے فوجیوں نے صحابہ نے گھوڑے ڈالے گھوڑے لہروں کو چیرتے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ گھوڑے جو پسینے میں شرابور ہوئے اور تھکنے لگے اللہ نے خشک زمین کا پیلا بہنا تھا یادے تازہ کی طالبان نے نسبت کوئی نہیں ساری دنیا بھی ملہ عمر بن جائے نا صحابی کے پاؤں کی جوتی کبھی مقابلہ نہیں مثال لگے صحابہ کی جو قربانیاں تھیں صحابی جا رہا ہے فتوحات کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے ایک جگہ سے دل دل کیچڑ کوئی آبادی نہیں وہاں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے کہتا ہے مولا یہ اس سے یو بھی کوئی آبادی ہوں میں تیرے پیگمبر کا جھنڈا اتھڑی جا کے بیٹھا یہ علامہ اقبال نے میرے لیے نہیں کہا تھا علامہ اقبال نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا دیا جانے کبھی یورپ کے کلی میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے شہرا دینا جانے کبھی یورپ کے کلی میں اور کبھی افریقہ کے سبے ہوئے شہراؤں میں اور علامہ نے کہا تھا دش تو بست ہیں دش تو بس ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرے زلمات میں دوڑا دیے یہ کس کے لیے کہا تھا زور سے بولو یار اور زور سے بولو یار یہ علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا تھا اے صحابہ میرے مرضی نے صحابہ میرے مہمبان صحابہ سے مجھے عشق ہے صحابہ سے مجھے پیار ہے صحابہ کا میں دیوانہ ہوں صحابہ کا میں پروانہ ہوں اور مجھے صحابہ سے عشق اس لیے ہے کہ مجھے اللہ کی تحریر پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے سنت پہنچی مجھے سنت پہنچی مجھے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے احکام پہنچے مجھے اسلام کے احسان پہنچے مجھے دین پہنچا مجھے نبی کے فرمان پہنچے کس کے ذریعے واہ صحابہ تم کتنے مہربان ہو وہ گلان نہیں پہنچا دیں گے تاری بڑی مہربانی تھی لیکن اے صحابہ کی جماعت تھی صرف گلان نہیں پہنچائیاں بول دیا ہویا میرے پیغمبر دا انداز بھی ہندو برتھ دیا علماء حضرات بیٹھے ہیں مشہور حدیث ہے سعید احتاب کی نبی پاک نے چار رکاطوں کی بجائے دو رکاطوں پہ سلام پھیر دیا کتنی پرا دی حدیث میں ہے نا حدیث میں ہے نا چار رکاطوں کی بجائے دو رکاطیں پرا دی صحابہ چپ وہی اترتی رہتی تھی صحابہ سمجھیا شاید چار دیاں ہو گئی ہیں چوپو اور جو منافقین کا ٹولا تھا وہ جلدی جلدی مسجد سے باہر نکل کے کہتے ہیں سلاد رکھا پین موجاں بڑھ گئی نوازا آت کتنی ہو گئی دو رکات ہوئی دو چھوٹے جان چھٹی اب سلاد رکھا پہ حدیث کا راج کہتا ہے نبی پاک محراب سے نکلے مسجد کے سینڈ میں آئے وہاں ایک کھجور کا تنا تھا وہاں ایک کھجور کا تنا تھا نبی پاک اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے صحابی کہتا ہے شبق کا بہنا آبے شبق کا بہنا آسا نبی پاک نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلوں میں بھی اور اپنا دایا روساؤ اپنا دایا رخساؤ بائیں ہتھیلی کی پشت پر یوں رکھ کے کھڑے ہو گئے کر کے صحاب میں تمہاری عظمتوں پہ قربان جاؤں تم نے صرف نبی کے اقوال نہیں پہنچائے پہنچا بھی پہنچا دی ہے میرے نبی کھڑے کیسے ہوئے تھے میرے نبی نے ہاتھ کون سا پکڑا تھا میرے نبی نے تنے کے ساتھ کس طرح سے لگائی تھی کھڑے ہیں ایک صحابی آیا اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اور نبی پاک اسے پیار سے کہتے تھے زر جدین لمبے ہتھانا لمبی اچھا وہ قریب آیا اس نے کہا آ کو سلاح کو ام نفیس یا رسول اللہ کون کہہ رہا ہے رت اس سلاح کیا نماز کم ہو گئی نماز گھٹ گئی ام نفیس یا رسول اللہ یا آ جناب ڈھونڈ گئے ہو کون کہہ رہا ہے بڑا وہاں بھی نہیں بہت ندی پاک کو کہہ رہا ہے کہ آپ اور منہ دیکھتے سامنے ہم نے رسول اللہ آ جناب ڈھونڈے آپ نے فرمایا کل لوگ گا لے کر دونوں میں کوئی گل نہیں ہوئی نہ میں بھولیاں نہ میں پاپڑ آئی ذریعہ بہن کہتا ہے حضرت جی دو مچوں ایک ہو گئی ہے وکیل کہوں گی ابو وکیل عمر تو ہمارا بڑا چل لوگوں میں ابو بکر عمر موجود ہیں لیکن نبی پاک کے روگ کی وجہ سے بات کرنے کی ضرورت ہو نہیں ہوتی نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھا فرمایا آدھا دریا دین اے ذریعہ دین کی آخریا ہے سچا آخریا کالو دلال یا رسول اللہ ہاں ہاں یا رسول اللہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے کہ آپ نے آج رکعتیں کہ کتنی پڑھائی ہیں دو نبی پاگ نے نماز مکمل کی سجدہ احساس کیا اس کے بعد خطبہ دیا اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ مستاق اٹھاؤ بیس کی کتابیں نبی اب نے فرمایا انما انا بشر مسلم اشاعت توحید سے تعلق ہے جب تک توحید کی بات نہ کر کے جائیں سارا کھانا ہی عدم نہیں ان اوسروں مسم کم بیشت میں اوشروں مسم کل تمہاری طرح علیہ بلّہ شام مقام میں مرکز میں نہیں مرتبہ تو یہ ہے کہ چودہ سبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں سارے نبی سارے ولی سارے پیر سارے فقیر سارے نوری سارے ناری سارے ارشی سارے فرشی سارے خاکی سورج چاند ستارے پہاڑ سمندر دریا لولو مرزان ہیرے جواہرات موتی پوری کائنات ساتوں زمینیں ساتوں آسمان چودہ سبک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنا اور اللہ اسراجی اٹھانے پر آئے مولا سال مولا سو اٹھا استراجی کو اللہ استراجی کو اٹھانے پہ آئے میرا اور اکادرین علمائے دیوبند یہ مطلب ہے کہ جس پلڑے میں چودہ سبک رکھے گئے ہیں وہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا آمنا کے لال والا پلڑا چٹتا ہوا لگے گا سب سے آلہ مرتبہ انبیاء سے بھی اولیاء سے بھی ملائکہ سے بھی نوریوں سے بھی ناریوں سے بھی مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو بدرے منیری ہما استرم تو سلطان ملکی ہما لشکرم شاعر کہتا ہے میرے نبی کو میرے نبی کو اگر نبیوں کی جماعت میں بچھا دیا جائے ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں میں چودھری کا چاند چڑھ گیا ہو یا مہاراشٹر میں ڈولہ بیٹھا ہو یا فوجیوں میں کمان مرتبہ سب کی والا شان سب سے آؤ مکان سب سے آؤ مکام آوں نہ ہو مقام آلہ کیوں نہ ہو توجہ ہے پوری توجہ رکھنی ہے مقام آلہ کیوں نہ ہو ہوئے تو قرآن کمی مقام والا کیوں نہ ہو زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو رب کتنے کر کرتے مقام والا کیوں نہ ہو جس زمین کے پھا چکا ربی زمین کی تصویریں اٹھانے لگے مقام والا کیوں نہ ہو سینے کی بات آئے تو اللہ کہے الم نشرہ کا سدرکھ مکان والا کیوں نہ ہو مقام والا کیوں نہ ہو مقام والا کیوں, کیوں نہ ہو اپنے حجرے سے نکل کے محراب کی طرف آئے تو اس ٹکڑے کو روزت النیادی جنہ بنا کے ہیں مقام والا کیوں نہ ہو مقام والا کیوں نہ ہو جس جی ٹکڑے پہ آئے اس کو راؤ گو تم مل رہا تو جنگا بنا دے